کے مطالب کا خلاصہ بغور سے بات فرمائے پارے کی ابتدا اس طرح ہو رہی ہے مستقرا چلنے والے موجود ہیں ان سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لی ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے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 اللہ بھائی میرے ایک بار بولنے پر یہ بچہ مانتا نہیں پیچھے جا پیچھے پیچھے لے جاؤ اس کو پیچھے پیچھے بل پیچھے جاؤ اللہ تعالی نے انسان کے دفن ہونے کی جگہ کو مستعودہ کہا ہے اس میں در حقیقت باس بادل موت کی ایک دلیل دی ہے اللہ نے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 عَرشُهُ عَلَى الْمَاءِ اَيُّكُمْ احسنُ <عملا> وہی ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا چھ دنوں میں اسے پہلے کیا تھا بتایا گیا آگے وکن ارشہ عللما اس کا عرش پانی کے اوپر تھا یعنی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 اور ارش کے بعد پانی کو بنایا اور عرش کو پانی کے اوپر رکھا نہیں یہ نکتا معلوم ہوا کہ پانی تاہر کیوں ہے اور متحر کیوں ہے آدمی ناپاک ہو تو پانی سے نہا لے پاک ہو جائے گا کیوں یہ پاک اس کے اندر کہاں سے آئی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالا کا عرش اس کے اوپر تھا اب بتائیے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا عرش رکھا ہوا ہو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 اس کو اللہ نے نعمت دے دی نعمت ملنے کے بعد غرور کا ہے کو اس لیے کہ اسے سوچنا چاہیے کہ پہلے نعمت جس نے نہیں دی تھی دینے کے بعد پھر چھیل سکتا ہے تو کاہے کو غرور اور کاہے کو اطراٹ یہ پانی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں جب بھی کوئی نبی اپنی امت کی طرف آیا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 کہ نبی کو معلوم ہے کہ جنت کا راستہ کون سا ہے اور جہنم کا راستہ کون سا ہے. تم کو معلوم نہیں کہ جنت کی طرف نہیں طرف بتائے گا اس لئے کہ اسے راستے کا علم ہے اللہ کی طرف سے. اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے قرآن حکیم کے بارے میں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 بابا اگر اس کو مصیبت میں دیکھے تو اس کی مصیبت برداشت نہیں ہوتی دل تڑپ اٹھا کہا یا بني ير تمانہ ولا تكم ما الكافرین اے میرے بچے کشی میں आजा کافروں کے ساتھ مت رہ لیکن وہ غلط صحبت میں پڑ کے اتنا خراب ہو چکا تھا اس کی فطرت مسخ ہو گئی تھی اس نے ایسی مصیبت کے عالم میں بھی یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ کشتی میں نہیں آؤں گا پھر کہا جائے گا قال ساوى الى جبل يا اسمنني من الماء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 سمجھ گئے کہ بیٹا ڈوب چکا ہے لیکن امید کی ایک ہلکی سی کرن باقی دیگی شاید زندہ ہو اوپر آ جائے تڑپ اٹھے اور بڑی تڑپ کے ساتھ اللہ تبارک نوہ حق نے اپنے رب کو پکارا کہ میرے رب میرا بیٹا میرے میں سے اور تیرا وعدہ اہل کو بچا لوں گا میرے بیٹے کو بچا لے ڈانٹ آ رہی اوپر سے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 عمل غیر سوال اس طریقے کی درخواست کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے فلاطف ایسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال مت کر جس کے بارے میں تجھے, تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جائے بتائیے ساڑھے نو سو برس تک یہ آدمی توحید کی دعوت دیتا رہے اللہ کے دن کی خدمت کرتا رہا ایک ریکویسٹ قبول نہیں ہوئی ایک درخواست قبول نہیں ہوئی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 کوئی توجہ نہیں دی توحید کی کو انہوں نے ٹھکرا دیا حالانکہ انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی دعوت توحیب کے ساتھ استغفار کرو اور توبہ کرو فائدہ کیا ہوگا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 استفر اللہ استفر اللہ استفر اللہ سفر اللہ اس کا مطلب نہیں ہے استغفار کا یہ کہ دماغ کہیں ہو اور ایسا پڑھ رہے ہو پوری توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تالا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یہ استغفار ہے اگر دل کی توجہ کے ساتھ اللہ تبارک کو تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو یہ استغفار ہے اگر آدمی ایسا کرتا ہے تو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 پانی لا کر رکھ دیجیے جو کچھ گھر میں بنا ہوا ہے لا کر کے رکھ دیجیے اگر اشتیہ ہوگی تو چائے پیے گا اشتیاح ہوگی تو کھانا کھائے گا اشتیاح ہوگی تو پانی پیئے گا پوچھنا نہیں چاہیے بعض لوگ تکلب میں کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں چائے کی ضرورت نہیں ہے پانی کی ضرورت نہیں کھانے کی ضرورت نہیں, ہے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ پیٹ اس وقت کل ہونا پڑ رہا ہوتا ہے تو بعض لوگ تکلب میں انکار کر جاتے ہیں حضرت ابراہیم نے یہ نہیں پوچھا کھانا کھاؤ گیا پانی پیو گے فوراً بھونا ہوا بچڑا لا کے رکھ دیا اس کا مطلب یہ ہوا مہمان کو اچھی سے اچھی چیز کھلانی چاہیے پورا گوشت کھلیا ہے جو سید تو کھانوں کا سردار گوشت اور وہ بھی بھنا ہوا پورا بھنا ہوا بچڑا لا کر رکھ دیا کھائیے اب دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے فلم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 اور ہم سے جھگڑنے لگے کو مل کے بارے ارے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر کیوں عذاب ڈال رہا ہے کیوں ان کو سفید ہستی سے نس نابود کر رہا ہے اللہ نے فرمایا یہ باتیں میرا خلیل اس وجہ سے بول رہا ہے اِنَّ الحلیم اوہم منیم میرے خلیل کا دل بڑا نرم ہے کوئی تکلیف میں مبتلا ہو میرے خلیل کا دل اس کو برداشت نہیں کرتا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 بعد اللہ تبارک نے ایک بڑی بات فرمائی جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا اس پر استقامت دیکھو اگر استقامت نہ ہو زندگی میں آدمی کوئی کام کرے اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر استقامت نہ ہو آج ایک دھندا کھولتا دوسرے دن دوسرا دھندا شروع کر دیتا کامیاب ہوگا انگریزی کا ایک مشہور مقولہ ہے رولنگ اسٹون گیز موس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 ان میں سے ایک حضرت یوسف تھے بڑے خوبصورت تھے بڑے ذہین اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہیں کو نبی بنایا پہلے ہی سے بچپن ہی سے ان کے چہرے سے نیکی کے آسار ہویدہ تھے ظاہر تھے ایک دن یہ سو کر کے اٹھے کہا کہ ابا میں نے خواب دیکھا ہے کہا کہ بیٹے کیا کہا کہ گیارہ ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے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 نے لگا ایسا ہے کہ قتل مت کرو بھائی ہے نا اپنا قتل مت کرو پھر کیا کر رہا لے چل کر کے کسی گہرے کنویں خالی کنویں ڈال دیتے ہیں کوئی کافلا آ جائے گا لے جائے گا یا بھر جائے گا وہاں تڑپ تڑپ کر کے پوری پلاننگ کے بعد باپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ ابا آپ بھی بیٹھے رہتے ہو اور یہ بچے کو بھی بٹھائے رہتے ہو ار سرو مارا گدرتا ویلا ہمارے ساتھ بھیج دو ذرا ٹہلے جنگل وغیرہ کے اندر کچھ کھیلے چرے کھائے معنا لہرو ہم خیر ہم اس کے اور ہم اس کی حفاظت کے لیے کافی ہیں پہلے تو نہیں مانے حضرت یعقوب لیکن انہوں نے منا ہی لیا لے گئے اور ان کو اسی کنویں کے اندر ڈال دیا شام کو روتے ہوئے آئے وہ جاؤ اب آپ کون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 باپ کی خدمت میں لا کر کے رکھ دیا باپ نے اس قمیص کو دیکھا سمجھ گئے کہ جھوٹ بول رہے ہیں کُرتے نے بتا دیا کہ میرے یہ بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں یوسف کو انہوں نے یہ جو کہا کہ بھڑیا کھا گیا ہے نے نہیں کھایا جھوٹ بول رہے ہیں اس کے ساتھ کچھ کر کے آئے ہیں یہ سکھ نکتا ملا کہ قاتل جب کسی کو قتل کرتا ہے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 اللہ عباد کا میرہوم المخلصین تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا تو حضرت یوسف جو ہے یہ اللہ کے مخلص بندوں میں سے تھے شیطان نے کہا کہ چونکہ وہ مخلص سے ملوث نہیں کر پایا شیطان نے بھی گواہی دے دی کہ یو سب معصوم ہے اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی کہ یو معصوم ہے اور وہ شہید شاہدم کرتے نے گواہی دے دی کہ اس معصوم ہے وہ گواہی دینے والے نے دی کہ یو سب معصوم ہے اور خود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 مشرق کرنے والوں کے ساتھ امی طرح تم ملتا من ان لوگوں کی ملت کو میں نے چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یعنی میں توحید پر کاربند ہوں اس توحید پر کاربند ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے یہ علمتا فرمایا اور اس کے بعد پھر خواب کی تعبیر بتاتے کہتے ہیں تو نے جو دیکھا ہے کہ تیرے سر پر خان ہے اور روٹیاں پرندے اونچا اونچا کر لے جا رہے ہیں تو یہ پھانسی ہو جائے گی کھانے میں زہر ملایا